من منتقى من كلام الشفيع العزيز كتبصه من الكتاب اللامع الصبي في المعروف بمشكاة المصابيح وسميته وسميته جاد الطالبين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام رسول رب العالمين الفاظه قصيره ومعانيه كثيره يتنثر به من قراه وحفظه ويفتحي به من درسه وسمعه ورتبوا على البابين يوم ونفعهما في الدارين والله اساله ان يجعلكم خالصا لوجهه الكريم نہ اما بعد یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر کتب کے ابتداء میں آپ کو ملے گا یعنی اس کا معنی ہوتے ہیں اماں بعد اس کے بعد یعنی اس سے پہلے عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت یا درود وغیرہ کی دعا ہوتی ہے اس کے بعد یعنی ہم دو سالات کے بعد جو اصل مقصود اور مدعا بیان کرنا ہوتا ہے اس پر جب آتے ہیں اس پوائنٹ پر جب شرا یا مصنفین پہنچتے ہیں تو وہاں پر اما بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں مرتب ہوتا ہے ای باعد الحمد ای باعد الحمد اما بعد اے الحمد ہم فہدا کتاب کتاب کے معنی کتاب کے لیے ہی ہیں وزیز وزیز وجز نثال کے باب ہے اس کا معنی ہوتے ہیں مختصر وزیزن کیا معنی ہے مختصر منتخب, منتخب کا معنی ہوتے ہیں چنا ہوا کیا معنی ہوتے ہیں چنا ہوا منتخب کیا ہوا کلام شفیع العزیز شفیع کا معنی ہوتے ہیں سفارش کرنے والے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خلا عزیز کے معنیٰ معزز اقتباس تبقصو اقتباس کا معنی ہوتے ہیں چننا آپ نے اردو تحریرات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تحریر لکھنے کا بعد یہ کیا جاتا ہے کہ اقتباس من یعنی فلاں کتاب سے چنا ہوا منتخب کیا ہوا فلاں کی کتاب سے یا فلاں کے مضمون سے آرٹیکل وغیرہ سے اقتباس لکھا ہوتا ہے اسی لیے تحریر کیا ہے تو وہی ابتع ہے کہ معنی ہوتے ہیں مشکات مشکاۃ یہ کتاب کا نام ہے مشکل حدیث کی کتاب ہے مشکل کے معنیٰ ویسے سے کے ہوتے المساب وہی روشن ہے سم اس کے معنی ہوتے ہیں نام رکھنا زاد ویسے کہتے ہیں توشے ہو زاد کس کو بولتے ہیں توشا اپنے ساتھ جو عام طور پر مسافر کے سفر میں اپنے ساتھ کھانے پینے کا جو سامان لیتے ہیں اس کو زاد کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زاد رنہ کا بھی زاد راہ جی تو وہی زاد ہے توشا ابالبین طلب کرنے والے طلب کرنے والوں کا توشہ لیکن اصل پوری کتاب کا ہم نام ہی لیں گے زاد زادبین من کلام رسول رب العالم انہوں نے اصل پوری کتاب کو کیا نام دیا ہے طالبین من رب العالمین یعنی طلب کرنے والوں کا توشہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حصے ہے جو کہ تمام جہانوں والے کی جانب سے بھیجے گئے ہیں من کلام رسول رب العالمین الفاظ رسول الفاظ فصیرتن جس کے الفاظ مختصر ہیں فصیر ویسے کہتے ہیں کوتا کاد کو چھوٹے کاد والے کو فصیر جس کے معنی اس کے زد میں آتے ہیں طویل لمبا ترنگا اور فصیر کس کے لیے کوتا کاد والا لیکن یہاں کیا معنی ہے الفاظ الفاظ تو کبھی چھوٹے کاد کے نہیں ہوتے مراد کیا ہے کہ مختصر الفاظ کیا مختصر الفاظ وہ معنیت جن کے معنی بہت زیادہ یا تنز ذرو بھی تنز کے معنی ہوتے ہیں کرو تازہ ہونا کیا ہونا کرو تازہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں نظر اللہ تبارک ترو تازہ رکھے اس شخص نب ذر اللہ عمران سمع فکی جس نے میری بات کو سنا فوا اور اسے محفوظ کیا یعنی اسے یاد کیا پھر اس کے بعد دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے کہ جانے سے نہیں کی کوئی جھوٹ نہیں بولا جی ہاں اسی سے اللہ تعالیٰ تر و رکھے اس کے ذریعے سے من بڑا پیزہ بڑا پیمانے پڑھنے کے ہوتے ہیں ہاں پہمانے یاد کرنے کے ہوتے ہیں یب کہ حاجا یب سہیجو اس کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا روشن ہونے کے معنی بھی آتے ہیں ذات روشنی والا اور اس کے معنی کیا ہیں خوشی اور سرور کے بھی ہیں اس کے معنی ہے خوش ہو جی کے لیے در رس درا سب ریسو اگر مجرد سے پڑھیں گے تو اس کا معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں اور اگر بعد و پر لے جائیں گے مزید سے پڑھیں گے در رس اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھانا سمیا کا مانا پھر سننا ترتیب دینا،, دینا مرتب کرنا عام اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کو مرتب کیا ٹھیک ہے تو وہی مرتب ہے دارت سے مراد دنیا اور آخرت ہے سو سوال صحیح خالفاً الکریم یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جب باند اور تاریخ بیان کی جا رہی ہو تو اس میں وجہ کا لفظ آ جائے تو وجہ کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں اللہ کی رضا تو چونکہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کا چہرہ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود واقف ہے کیوں کی کیا صورت حال ہے ہم اس کا نا واقف ہیں اس لیے اس کا ترجمہ وجہ چہرے سے نہیں کیا جاتا بلکہ کس سے ترجمہ کرتے ہیں قدرت سے اور اسی طرح رضا منفی سے اللہ تعالیٰ کی جس طرح رضا جی یہ تھا آپ کے سامنے دو چیزیں بیان ہوگی ایک لفظی جی عبارت اور پھر اس کے بعد چند چند الفاظ کا ترجمہ اب ہم اس کو با محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اما ماں کہتے ہیں کہ حمد اور سلاب کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کے بعد فہذا کتابن بس یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے دارالعالمی فہذا کتاب الوجیزن یہ ایک مختصر کتاب ہے فہذا کتاب الوجیزن یہ ایک مختصر کتاب ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا شاید معرفا اور نکرہ میں تو نگرہ کے ترجمہ عام طور پر ایک وغیرہ کر دیا جاتا ہے وجیز مختصر یہ مختصر کتاب ہے منتخب من کلام الشفیع جو منتخب کی گئی ہے چنی گئی ہے من کلام الشفیع العزیز معزز اور سفارش کرنے والے کے کلام سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے کلام سے اس کو منتخب کیا گیا ہے من میں نے اس کا چناؤ کیا ہے میں نے اس کا چناؤ کیا ہے, ہے من الكتاب اللامع ایک چمکدار اور روشن کتاب سے ایک چمکدار اور روشن کتاب سے میں نے اس کتاب کا اقتباس کیا ہے یعنی ایک چمکدار اور روشن کتاب سے میں نے اٹھایا ہے اس کتاب کو المعروف جو کہ مشہور ہے مشکاطل مشکات المساب کا نام سے شریف ایک کتاب ہے حادیث میں نے اب اس کتاب کا کیا نام رکھا کہ رسول رب العالمی میں نے اس کا کتاب کا نام رکھا ہے من کلام رسول رب العالمی یعنی تمام جہانوں والے کی جانب سے بیچے ہوئے پیغمبر کے کلام میں سے جو طلب کرنے والوں کے لیے توشہ ہے لیکن آپ نے لفظی مانا اور سمجھنا ہے لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے من کلام رسول رب المین بس الفاظ اس کے الفاظ بہت مختصر ہیں و معانی تو اور مہانی ہے اس کے معانی بہت زیادہ ہیں الفاظ نصیرت الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معانی بہت زیادہ ہیں یہ تنظ ذرہ من خرا وہاں پہ رہ سر اس کتاب کے ذریعے سے جو عرص کو پڑھے اور اس کو یاد کرے اس کو پڑھے بھی اور اس کو یاد بھی کرے تو وہ کیا رہے سر و تازر ہے دعا دے رہے ہیں مصنف آپ اس دعا کے مستحق ہیں کہ آپ اس کو پڑھنے والے ہیں اور اللہ کرے کہ اس کو یاد بھی کرنے والے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائیں مندر بِهِ مَنْ سمے آہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے بھی اس کتاب کے ذریعے سے مَنْ رس ہو جو اس کو پڑھائے یا مَنْ دَرَسَهُ جو اس کو پڑھے وہ سمے آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں جو اس کو پڑھے اور پڑھائے وہ سمے آہ اس کو سنے ورب تو میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے دو بابوں پر میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے دو بابوں پر یعنی دو باب بیان کیے ہیں ٹوٹل الباب الاول اور الباب الطانی اور یوں جا کر کتاب مکمل ہو جاتی ہے یاوم نف او ان دونوں بابوں کا نفع عام ہو رہی ہیں دونوں جہانوں یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا کے اندر نفع عام ہو کہ لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں سیکھے اور سکھائیں آخرت سے اس کا نفع عام ہو کہ اللہ تبارک تعالی کیا کریں اس کے ذریعے سے اجر عظیم یام و یعنی کیا مانا ہے عام ہونا یوما ان دونوں بابوں کا نفع عام ہو جا خال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں مصنف کہہ رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں اَن يجعله یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے خالصن ہی الکریم خالص اپنی رضا کے بس خالص اپنی رضا, اپنی رضا کا معنی خالص اپنی رضا کے لیے وہ سبب ناحیم اور اس کتاب کو جو میں نے لکھی ہے یا میں نے اس کو چناؤ کر کے ایک اور کتاب لکھی ہے اس کو سبب بنا دے کس کا دارن نعمتوں والے گھر میں داخل ہونے کا نعمتوں والے گھر میں داخل ہونے کا سبب بنا دے مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے میں جگنت میں داخل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سبب بنا دے جنت میں داخلے کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کو سننے اور سنانے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلے کا سبب بنا دے فَإنَّهُ <الْمَغْفِرَة> کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وسیع مغفرت والی ہے کہ وسیع معفرت والے اللہ تبارک و تعالیٰ فہم نہ <عَالِين> اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں بہت بڑے فضل والے ہیں. آپ میں سے کسی کو کسی لفظ کا ترجمہ نہ آیا ہو سمجھ میں تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ بھی ترجمہ کرتا ہوں میں لیکن اگر کسی لفظ کا معنی کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتا سکتے ہیں سب کو سمجھ میں آ الفاظ سے معنی کہاں پر ان ہوگا یا ان ہوگا عباد الحمد وسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, رحمت بھیجنے کے بعد کتاب ایک مختصر کتاب ہے منتخب من شفیع جو کہ معذرت اور سفارش کرنے والے کے کلام سے منتخب کی گئی ہے جو کہ مشہور ہے المعروف جو مشکات المسابق کے نام سے مشہور ہے تو من رسول عالمی اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے من رسول رب العالمی الفاظ ہو تصویر الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی زیادہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کو پڑھے اور اس کو حفظ یاد کرے وہ بتائیے آبار کو تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو منظر رس جو اس کو پڑھے یا اس کو پڑھائے وسم آہ اور اس کو سنے مرکب باب کیا ہے اور پر اسألو خالصاً اور اللہ سبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں یہ والے یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب فَإنَّهُ وَاسِعُ بے شک اللہ تبارک و تعالی <وَلْعَافِين> تبارت بہت بڑے فضل والے ہیں <الْأول> کل پرے تو مجھے اتنی بات بتائیے گا